السلام علیکم و رحمۃ اللہ علیہ وسلم وشغ الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعس الله ورسوله فقد ظل وهوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وما صليت على إبراهيم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 احذر عقده من لساني يفقه قولي قد قال الله سبحانه وتعالى اروذ بالله من الشيطان الرجيم بالهمز واللفه والنسخ بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يبعدكم عن غضب وقال سبحانه وتعالى اللہ فی ایام معدودات اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت جو دن جاری و ساری یہ انتہائی عظیم بابرکت بہت ہی مبارک دن ہیں ان کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ نبر عزت نے ان دنوں کی قرآن باغ میں قسم کھائی ہے اور قسم بیان فرمائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر بلا یاد العاشق بشف قسم ہے فجر کی قسم ہے دس راتوں کی قسم ہے جفت عدد کی اور قسم ہے طاق عدد کی فجر سے مراد فجر کا وقت ہے فجر کی نماز ہے دس راتوں سے مراد ذو الحجہ کا یہ پہلا عشرہ ہے جفت عدد سے مراد یوم الحر دس ذو الحج قربانی کا دن پاخ عدد سے مراد یوم عرفہ نو ذو الحج حاجی عرفہ کا وقوف اختیار کرتے ہیں کیونکہ اصل حج ہے عمر عزم نے یوم عرفہ کی بھی قسم کھائی ہے یہ دن بڑے ہی بابرکت ہیں اور بڑی اہمیت کے حامل ہیں نبی الاسلام کی حدیث بھی ہے طلب العباس کی روایت سے مامن الیا الحم الفحب اللہ بلحاظ راشد سال بھر کے جتنے بھی دن ہیں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جن دنوں کی نیکیاں پسند ہیں اور زیادہ محبوب ہیں جن دنوں کے اعمالِ صالح ہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں وہ یہ دس دن ہیں ان دس دنوں سے زیادہ کسی بھی دن کی نیکیاں اور اعمال صالحہ اللہ تعالی کو زیادہ محبوب نہیں ہیں بلکہ ان دس دنوں میں جو انجام دی گئی نیکیاں ہیں وہ سب سے بڑھ کر محبوب ہیں اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہے صحابہ کرام نے پوچھا بدن جہاد الفی صحیح کیا ان دنوں کی نیکیاں جہاد فی حفیظ اللہ سے بھی افضل ہے کہ ایک بندہ گھوڑے کی پشت پر سوار ہے اور دن بھر مصروف جہاد ہے تو ان دنوں کی نیکیاں جہاد کے عمل سے بھی افضل ہے فرمایا بدل جہاد فی حفیظ اللہ ہاں ان دنوں کے عمارے ہے اللہ تعالیٰ کو جہاد فی سی اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہے ہماری فلم یر من کا شہید ہاں وہ شخص جو جہاد کے لیے نکلے اپنا مال لے اپنا مال لے اور اپنی جان لے کر اور پھر گھر واپس نہ اس کا مال آیا نہ اس کی جان آئی سب کچھ اللہ کی راہ نے قربان کر دیا اللہ تعالی کو اپنی جان کی قربانی بھی پیش کر دی اور اپنے مال کی قربانی بھی پیش کر دی یہ عمل جو ہے یہ زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے باقی کوئی عمل ان دس دنوں کے امال سے بڑھ کر نہیں ہے یہ دنوں کی امیت ہے تو سوال یہ ہے کہ اعمال کیا انجام دیے جائیں ضلع میں شریعت میں کسی عمل کی تحدید نہیں کی ہے سوائے اللہ تعالی کے ذکر کے کہ ان دنوں کو اللہ کے ذکر سے اور تکبیرات سے بھر دو چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ ایک حدیش میں فاتروفی ہند میں نے تحلیل تصویر تقبیر کثرت سے لا الہ اللہ پڑھو تکبیرات پڑھو تسبیحات پڑھو سبحان اللہ کہو تحمید کرو الحمدللہ للہ کہو یہ دن جو ہے کثرت ذکر کے دن ذکر میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے کہ ان دنوں میں کثرت سے قرآن پاک پڑھا جائے اور تلاوت کی جائے یہ سب اعمال سالحہ ہیں صحابہ رام بالخصوص تکبیرات کا اہتمام کیا کرتے تھے میری عمر ابن خطاب رضی اللہ سے آ بازار نکل جایا کرتے اور ایک مقام پر کھڑے ہو کر تکبیرات پڑتے مقصد یہ تھا کہ لوگ اپنے کاروبار میں نہ ہیں اور اللہ کے ذکر سے غافل ہیں تو انہیں ایک یاد دہانی ہو جائے چنانچہ لوگ امیروں اور میری ان کی تکبیرات سب کر ساتھ تکبیریں پڑھنے لگتے اور وہ بازار جو ہیں وہ اللہ کے ذکر سے اور تکبیرات سے گونج اٹھتے ہم اور ابن دینار فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص مسجد میں بیٹھ کر تکبیریں پڑھتے اور جو لوگ موجود ہوتے انہیں بھی حکم دے دے کہ تم بھی تکبیرات پڑھو اور اپنے وقت کو ضائع نہ کرو کے جو امان اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محروم ہیں ان میں سرے فہرست اللہ کا ذکر ہے تکبیرات ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ فتح کی محدودات ان چند گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو چنانچہ جو ہی ذوالحج کا چاند نظر آ جائے تقبیران شروع کر دو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ اور یہ سلسلہ ایمان تشریف تک جاری رہے یومنہر قربانی کا دن ہے دس ذلحج وہ صلاحیت ایمان اور اس کے بعد تین دن اور گیارہ دو رحل بارہ اور تیرہ تینوں دن قربانی کے بھی ہیں تقبیرات کے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بھی رسول اللہ, اللہ کے حدیث ہے یوم آ رہا تھا وہ یوم و یوم تشریف عید و نا اہل الاسلام اہل اسلام یہ تین دن ہماری عید کے دن ہے یوم عرفا جب حاجی میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں دوسرا یوم النحر قربانی کا دن دس الحج تیسرا ایام تشریق یوم النحر کے بعد تین دن اور گیارہ بارہ اور تیرہ ضرور حج تینوں ہماری عید کے دن ہیں اور ایک حدیث میں اگلی مشروب کھانے پینے کے دن بالخصوص یوم النحر اور ایام تشریق یہ ہمارے کھانے پینے کے دن ہے یوم عرفہ البتہ روزے کا دن ہے نوز الحج ان لوگوں کے لیے جو حج کے لیے نہیں گئے جو عرفا کے میدان سے باہر ہیں کے لیے یہ دن روزے کا دن ہے ہاں جو جاج ہیں اور میدان عرفات میں ان کے لیے اس رودے کی بمانہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یومفا بے آرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں عرفہ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا روزہ ان کے لیے ہے جو حج کے لیے نہیں گئے اور عرفہ کے میدان سے باہر ہیں عرفہ کے میدان میں اس لیے روزہ نہیں ہے یہ وقوف کا دن ہے ہو سکتا ہے شدید گرمی ہو اور روزہ جو ہے اصل مقصد سے روک دے جو کہ اللہ کا ذکر نبیر کی حدیث ہے نبی اسلام کے لیے جیسے کہ آج کے دن سب سے بہترین عمل یہ دعا ہے جو میں نے بھی کی اور سارے انبیاء صاف دین نے کی لا الہ الا اللہ لا کر لہ الملک و لہ الحمد بہ الشیر یوم عرفہ یوم وقوف ہے اور اللہ کے ذکر کا دن ہے اور اس دن خوب اللہ کا ذکر ہونا چاہیے اگر ہم جائج روزہ رکھ لیں تو ہو سکتا ہے اصل مقصد سے وہ داخل ہو جائیں تھکاوٹ کے باعث یا کسی مرض کے باعث یا کمزوری کے باعث کیا روزہ ان کا ختم کر دیا گیا تاکہ وہ خوب اللہ کا ذکر کر سکیں اور اس دن کو اللہ کے ذکر سے بھر دیں اور یہ عید کا دن اس لیے ہے کہ اللہ رزت سب سے زیادہ گرد جس دن جہنم سے آزاد کرتا ہے وہ عرفہ کا دن ہے لیکن اللہ حرم العزت اہل عرفہ کے قریب آ جاتے ہیں یا دنوں اللہ ان سے قریب آ جاتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ ماں اور یہ لوگ کیا چاہتے ہیں یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں تو ان کو کھانے پینے کی ہوش ہے کہ سر کھا کا لود ہے پاؤں کھا کا لود ہے اور گرمی کی شدت میں ہے مسلسل میرا ذکر کر رہے ہیں تبدیرات پڑھ رہے ہیں کہ کیا چاہتے ہیں کیا ان کا ارادہ چاہت تو ایک ہی ہے کہ آج امبارد و رزت گناہ حسف پاک صاحب کریں اور اللہ تعالیٰ اس قدر گناہ اسے پاک صاف کر دیتا ہے کہ ایک عظیم سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو بندوں کے حقوق الواد ہوتے ہیں کسی کا حق مار لیے مالی حق مار لیے یا اور کسی بھی اعتبار سے حق تلفی کی اللہ اس طرح معاف کر دیتا ہے کہ وہ حقوق بھی اپنے ذمے لے لیتا ہے میرے بندے تیرے وہ ہو بہو کہ میرے دن میں مظلوم کو روز قیامت انصاف دوں گا مگر تیری نیکیوں کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے فضل سے عطا کرتا رہوں گا جب تک وہ رادی نہ ہو جا. اس قدر یہ بخشش کا اور جہنم سے آزادی کا دن ہے کہ نبی اسلام نے اس دن کو عید کا دن قرار دے دیے بات یاد رہے کہ اللہ تعالی حقوق اپنے ذمے لیتا ہے اس شخص کے جو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا مالی معاملات میں کوتاہیاں سرزد ہو گئی اب وہ دل سے چاہتا ہے کہ میں پاک صاف ہو جاؤں بری المع ہو جاؤں مگر مالی استطاعت نہیں سچی توبہ کر رہے تو اللہ اس کے حقوق اپنے ذمہ لے لیتا ہے اگر وہ شخص نہیں جو لوگوں کے حقوق کو کرتا ہے اور ہر سال حج کو پہنچ جاتا ہر کس میں یہ تو وہ لوگ ہیں بیچارے جو حق تلفی کر بیٹھے اب وہ دل سے خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ حمل عزت ہمیں وہ حقوق ادا کرنے کی توفیق دے دے اگر طاقت نہیں ہے استطاعت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایسا معاف کر دیتا ہے گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے کہ ان کے حقوق بھی اپنے ذمے لے لیتے پھر یہ دن عید کا دن کیوں نہ ہو آج شیطان کی ضلعت کا دن اےانت کا دن آج شیطان چیختا اور چلاتا ہے میں نے ان بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنی توانائی صرف کی بیس بیس سال اور پچاس پچاس سال ان پر لگا دیئے ان کو گمراہ کرنے کے لیے مگر چند گھڑیوں میں انہوں نے اپنے سارے گناہ بخشوا دی اور میری ساری محنتیں برباد ہو گئی تو اس دن شہزان اپنی موت کو پکارتے انتہائی دلت اور ذہانت محسوس کرتا ہے پھر یہ دن ہمارا عید کا دن ہے دوسرا دن یوم نہر قربانی کا دن آج کے دن کا نام ہی یوم نہر کیونکہ آج کے دن سب سے اہم کام قربانی اور سب سے عظیم کام قربانی حالانکہ آج کے دن بہت سے کام انجام دیے جاتے ہیں جو لوگ حج کرنے گئے ہیں دس الحج کو انہوں نے جمرہ کبرا کو کنکریاں مارنی ہیں اپنے سر کی حجامت حلق یا قصر کی صورت میں کروانی ہے طواف افادہ کرنا ہے جسے طواف زیارت بھی کہتے ہیں اور صفہ مربع کی سرحی بھی کرنی بہت سے کام انجام دیے جاتے ہیں مگر یہ دن یوم النہر کے نام سے موسوم ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آج سب سے اہم کام قربانی قربانی کو آپ کم اہمیت نہ دیں کوشش کریں اچھے جانور خریدے اچھے پلے ہوئے خون والے اچھے گوشت والے یہ قربانی اللہ کو پیش کرنی ہے نبی رسدان کی حدیث ہے افضل الحدی سج بہترین حج اور سب سے افسر حج دو چیزوں کا نام ہے ایک بلند آواز سے تلبیاں پڑ دو کمبو ہما اور دوسرا بہترین قربانی کر حالانکہ حج کے مناسب بہت سے تواز ہے ہی بخوف حرفہ ہے جمرات کی رمی ہے مزدلفہ کا مبیث ہے مگر فرمایا کہ بہترین قربانی سب سے افضل حج جو اس بات کی ترغیب ہے کہ ہم واقعہ تک بہترین قربانی کریں مگر اس بہترین قربانی کے تعین میں ریاکاری کاری قطر نہ ہو یہ جی نہ ہو کہ جانور خرید قربان دے دیں اور کوشش ہو کہ دنیا ہمارے جانور دیکھیں پریس آئے اخباری نمائندے ہیں اور وہ ہمارے جانوروں کو میڈیا نے پیش کری ہماری تشریح لاکھوں کا جانور اور قربانی اس ذرا سی بے احتیاطی اور ذرا سی ریاکاری کی لذت کے حصول میں برباد ہو جاتی لَن ينال ولا ولا ينال نہیں جنا لم لڈوم ہوا ونا دماغ ہوا ونا کی جنا لو تقوا قربانی کرنے والوں یہ بات یاد رکھو اللہ رب العزت کو تمہاری قربانی کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا نہ اسے ان چیزوں کی حاجت بلکہ اللہ رب العزت کو صرف تمہارے دلوں کا تقوا پہنچتا اگر تخوا ہے تو وہ پہنچے گا اور تقوا کے ساتھ وہ قربانی بھی قابل قبول بولو اور اگر یہ دل تقوا سے خالی ہے تو کچھ نہیں پہنچے گا نا نہ تقوا کو عمل اور وہ عمل محض برباد ہوا سور کو اللہ رب الزد تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا اور نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے یہ چہرہ کس کا ہے کیا اس کا خاندان ہے کیا اس کی وجاہت کیا اس کی برادری ہے کیا اس کو نصبت نہیں نہ ہی مال دیکھتا ہے کتنا مال خرچ کیا ہاں بلاکلوب ایک امالکوم اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے دلوں کو دیکھتا ہے کہ اخلاص ہے یا نہیں دل لاہیت ہے یا نہیں اور اعمال کو دیکھتا ہے کہ یہ اعمال میرے حبیب کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ان اعمال کو سنت کی موافقت حاصل ہے یا نہیں بس یہ دو چیزیں دیکھتا ہے اور اگر دل میں واقعی اخلاص ہے اور عمل واقعی مطابق سنت پھر وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول تو آج کا دن یوم النحر ہماری عید کا دن اور خوب کھانے پینے کا دن اس طرح ایان تشریف تین دن یوم النحر کے بعد یہ قربانی کے دن بھی ہیں اور کھانے پینے کے دن بھی ہیں اور اللہ کے ذکر اور تکبیرات کے دن بھی ہیں تو پھر یہ ہمارا شعار ہے ہم خوب انہیں استعمال کریں اور جو ان دنوں کا تقدس ہے اور اہمیت ہے اسے اجاگر کرے سرحجہ کے دس دن اور بھی نیکیاں جان دی جا سکتی ہیں ذکر کے علاوہ مثلاً کثرت سے مال خرچ کرنا اللہ کے نامے صدقہ دینا جب ہر نیکی سب سے بڑھ کر محروب ہے تو ان دنوں میں کیا گیا صدقہ بھی اللہ تعالی کے نزدیک سب سے بڑھ کر محبوب ہوگا اور قابل ہوگا اور مستحق اجر و سواد ہوگا قرآن کی تلاوت ہو صدقہ ہو علیہ السلام سے روزے تو ثابت نہیں لیکن چونکہ آپ نے ہر عمل کا ذکر کیا کہ ان دنوں کا ہر عمل ہر نے کی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں نقلی روزے کیونکہ عمل کی عمل کا کوئی اطنا نہیں کہ فلاں عمل نہ کرو بڑے ہی بابرکت یہ گزر رہے نوز الحج یوم عرفہ روزے کا دن ہے اور یہ ایک روزہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ سال آئندہ اور سال گزشتہ بہت بڑے شرف کے حصول کا یہ موقع ہے یوم یومر قربانی کا دن بہترین جانور قربان کیا جائے اخلاص کے ساتھ تقوی کے ساتھ ریاکاری سے بچتے ہوئے و و الرمودنمایش سے بچتے ہوئے اخلاص کے ساتھ یہ نیکی انجام دیجیے اور ساتھ ساتھ سوچا جائے کہ یہ کس کی سنت ہے اور یہ کس کی ملت اور طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کی سیورت کسی قربانی کا نام جو اللہ کی ندا کے لیے دو پیاری چیزیں قربان کرنے پر تیار ہو گئے تھے ایک انسان کو جان پیاری ہوتی ہے جان کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے ایک ایسی آگ میں ڈالے جانے کا پروگرام بنایا گیا جس کو جلانے میں پوری رویت کی کوششیں شامل تھی ایک بڑی آگ ہو سکتی اتنی بڑی آگ دنیا میں کبھی نہ جلائی گئی ہو ایک ابراہیم اسلام کو جلانے کے لیے اس آگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے گیا جی جان کی نذران کہ قربانی ہے جان کا نذرانہ ہے اللہ تعالی نے اپنے فضل اور اپنے حکم سے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا جانا رکونی بردوم سلامت اللہ ابراہیم آگ ٹھنڈی ہو جائے اور ٹھنڈی اتنی نہ ہو جا کہ ٹھنڈک نقصان دینے لگے بلکہ ٹھنڈک بھی سلامتی ہے میرے ابراہیم کو کوئی نقصان نہ ہو نہ حرارت کا اور نہ ٹھنڈا ہونے کے بعد کا اللہ تعالی نے اپنے بندے کی حفاظت کی یہ قربانی اپنی جان سے بھی زیادہ بندے کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے اللہ تعالی کا جی یہ عجیب حکم آ دو موقع پر یہ قربانی تھی بچہ پیدا ہوا اسماعید علیہ السلام تو آڈر آ گیا کہ بچے اور اس کی والدہ کو ایک جنگل میں چھوڑا جہاں آج مکہ شہر آباد ہے اس وقت یہ جنگل بھی آباد تھی نہ کوئی متنفس تھا اور نہ کوئی آبادی تھی وہاں چھوڑا کوئی سوال نہیں کہ ایسا کیوں کروں کیا اس کی علت ہے اور کیا مسلیت اور حکمت ہے بس مسلیت یہی ہے کہ اللہ کا آرڈر جو اللہ کے فرامین ہیں اللہ کے رسول کے فرامین ہیں ان کی سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ وہ اللہ رس کے رسول کے احکام ہے چنانچہ بچے کا ساتھ بھی اور مطلوبہ مقام پر چھوڑ کر آ گئے یہ جی عظیم قربانی چشمے فلک نے دیکھی پھر یہی پیشہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوا تو اللہ تعالیٰ کہ عجیب حکم آ گیا اس بچے کو سباہ کر سبا کرنے کے لیے تیار ہو گئے اولاد کی قربانی یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں اسی قربانی کی یاد چھری پر پورا زور دے کر چلا رہے ہیں وہ گردن پر چل نہیں رہے اور بلاخر چل گئے خوش ہو گئے کہ اللہ کا امر پورا ہو گیا امتحان میں سرغرو ہو گئے لیکن جب آنکھوں سے پٹی اتھاری تو اس علیہ السلام ایک طرف تھے اور چھری کے نیچے مینڈا ذمہ ہو چکا تھا یوں یہ سنتی براہمی قیامت تک کے لیے قائم ہوگی جو جو قربانی کریں گے وہ صدقہ جاریہ ہوگی اس عظیم بندے کے لیے جو اس موقع پر بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو گیا تھا کیا ان کا سلا ہوگا اور کیا ان کا مکان ہوگے اور کیا ان کا درجہ ہوگا اب یہ قربانی اللہ کا ذکر ہے اس دن تکبیریں گونجیں گی ہر گھر سے ہر گلی محلے سے ہر شہر سے ہر ملک سے اور پوری کائنات سے اللہ کا ذکر بلند ہوگا میرے پرور کی تکبیریں بلند ہوں گی یہ عمل بڑا عظیم ہے اس عمل کی جو عظمت کے تقاضے ہیں انہیں پوری طرح مضبوط رکھا جائے سنت کے مطابق اور اخلاص کے اشتہذار کے ساتھ یہ عزیز نبی رسلام کی ایک اور حدیث ہے کہ اعدم الیام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القرری اللہ کے نزدیک سب سے بڑے دن دو ہیں ایک یوم النحر قربانی کا دن اور اس کے بعد یوم القر یوم القر یہ قربانی سے اگلا دن ہے گیارہ دلحجہ قر قرار سے ہے آرام سے یوم النحر دس دلحج کو حاجی سارے کام انجام دے چکے ہوتے ہیں عرقہ کے حقوق سے فارغ ہو کر مزدلفہ کی مبیت سے فارغ ہو کر چمرا کبرا کو کینکریاں مار کر حلق یا تصر کروا کے طواف افادہ کر کے اور صفہ مروا کی سڑی کر کے سارے اعمال سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں بس اب یہ بنا میں آپ نے آرام کرنا ہے وقف پر نماز ادا کرنی ہے اور زوال کے بعد تینوں جواہرات کو کینکریاں مارنی ہیں اور پھر کھاڑ کے اور کوئی کام یوم القر یہ قرار کا دن انعام اور جائزے کا دن ہے اور اس کو فرمایا کہ یوم النہر کے بعد یہ سب سے افضل دن تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ یوم النہر کو سب سے زیادہ فضیلت دی گئی اس قربانی کی وجہ سے یہاں ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے ایک اور حدیث صحیح بلبان میں صحیح صنعت کے ساتھ کہ خیر و یوم طلعت طالبی شمس یوم الجمہ کہ سب سے بہترین دن اور سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہوتا ہے یہاں پر کہ سب سے افضل دن قربانی کا یوم النحر بظاہر تعارض دکھائی دے رہے مگر حقیقت میں کوئی تعارض نہیں ہے مسئلہ کی صورت یہ ہے یوم الجمعہ سب سے افضل دن ہے یہ فضیلت ہفتے کے سات دنوں کے اعتبار سے جو ہفتے کے سات دن ہیں جمعہ ہفتہ اعتبار پیر منگل بت جمعرات ان ساتوں دنوں میں سب سے افضل دن یوم الجمہ یہ سارے دنوں کا سردار ہفتے کے جو ساتوں دن ہیں ان کا سردار جمعہ کا دن ہے اسے بھی عید کا دن قرار دیا گیا اور یوم یومر جو ہے یہ سال بھر کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن تو جمعے کے دن کی فضیل بکیا چھ دنوں پر ہے ہفتے کے ٹوٹل سات دن ہے ان میں سب سے افضل جمعے کا دن ہے اور جو سال کے تین سو ساٹھ دن ہے ان میں سب سے افضل دن جو ہے وہ یوم یومر قربانی کا دن یہ قربانی کے عمل کی بھی تو اس دن کو بھی لحب و لحب میں گزارنے کی بجائے اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزارا جائے جب موقع ملے تب پڑھیں اللہ کا ذکر کریں بہترین قربانی دیں اور نافرمانیوں سے گریز کریں کہ سال میں ایک بار یہ دن آتا ہے سب سے افضل بابرکت اور مبارک دن تو اس دن کا اہتمام بھی اعمال صالح کے ساتھ ہو اور نیکیوں کے ساتھ قربانی دیں اور صدقہ یا خیرات کا موقع ملے وہ بھی دیں اور جو نیکی انجام دے سکیں شلا رقمی کی مہمان نوازی کی گوشت کی تقسیم کی کہ اس کے اس طرح حصے کیے جائیں کہ ایک مستقل حصہ کوروبار فمرا کا ہو ایک حصہ قارم اور عزیزوں کا رشتے داروں کا ہو ایک حصہ گھر کے لیے ہو اہل خانہ کے لیے شریعت نے پوری قربانی بھی اہل خانہ کو گھر والوں کو کھانے کی اجازت دی نذیر اسلام کے ذل کلو ہے کہ قربانی کا گوشت کھا سکتے ہو اس ذی الحج سے لے کر اگلے ذلحج تک اس کو آپ ناخوذ کر سکتے ہیں پورا سال کھا سکتے ہیں یعنی قربانی کا عمل کس چیز کا نام ہے چھری پھیرنے کا نام ہے جانور آپ نے خرید لیا قیمت آپ نے ادا کر دی اسے لکھا کر سفا بھی کر دیا چھری بھی پھیر دی خون بہا دیا تو قربانی کا عمل پورا ہوگا اب گوشت آپ نے کیا کرنا اس میں آپ کو اختیار ہے اور بہترین شکل یہ ہے کہ اس کے تین حصے بنا لیں یہ حصہ گھر کے لیے دوسرا عزیز و اقارف کے لیے اور تیسرا فقرا اور مستحقین کے لیے قربا کے لیے اور اس قدر فقراؤ کے کا حکم ہے کہ اگر کافر بھی فقرا ہوں آپ کے محلے میں بستی میں انہیں بھی آپ اس گوشت میں شریک کر سکتے ہیں لیکن کوئی چیز دین کے تقادوں کے خلاف نہ ہو سنت کے خلاف نہ ہو ابو پردہ بن نیار رضی رانحوں نے اپنی قربانی عید کی نماز سے قبل ذبح کر ڈالی نبی اسلام عید کا تو اس کے گھر سے پہلا خون دیکھا پوچھا کہ یہ خون کیسا ہے بلاؤ اس کو ابو گردہ بن نیار کا گھر تھا یہ جی کیا معاملہ عرض کیا کہ میں نے اپنا جانور قربانی کا ذبح کر دیا اور میں کہ ابھی سے نماز سے قبل ہماری تردید تو یہ ہے کہ اپنے دن کا آغاز ہم نماز سے کریں اقبال عمان نبد و بھی بین سن کہ آج کے دن کا آغاز ہم نماز سے کریں کہ نقل پھر قربانی کریں اور تم نے پہلے قربانی کر لی کہ ایک حدیث میں ایک حکمت بیان ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا خود نے عرض کیا کہ میں نے آپ کا فرمان سنا ہے کہ آج کا دن کھانے پینے کا دن اور میرے پڑوسی سارے غریب ہیں انہیں گوشت نصیب نہیں ہوتا تو میرا جذبہ یہ تھا کہ میں جلدی قربانی ذبح کر لوں تاکہ سب سے پہلے میرا گوشت ان کے گھر تک پہنچے اور کم از کم آج کے دن ان کو انتظار نہ کرنا پڑے یہ وجہ اور یہ سبب ان کے ذہن میں تھا نبی اسلام نے ان کی تعریف نہیں کی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کا شات لح میں ابو بردا آپ کی قربانی قبول نہیں ہوئی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ طلب اچھی ہونی چاہیے عمل جو بردی کر لو یہ جملہ انتہائی شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے ٹھیک ہے طلب اچھی ہونی چاہیے مگر اچھی طلب کے ساتھ ضروری ہے کہ عمل بھی نبی علیہ اسلام کی سنت کے مطابق اور ہر عمل میں یہ دو چیزیں موجود اچھی فلو جو اخلاص پر مبنی ہو اور سنت کی اتفاق رچنا کو بکرتا آپ کو دوسری قربانی کرنی ہوگی نماز کے بعد تب آپ کی قربانی قبول ہوگی یہ تو گوشت کہ بکری آپ نے سبح کر دی کھا لی کھلا دی قربانی آپ کی نہیں ہوگی طلب ہوتی بھی نیک ہو جب تک عمل مطابق سنت نہیں قابل قبول نہیں اس لیے طلب کی دیکھی کے ساتھ ساتھ عمل کا مصنون ہونا ضروری اور یہ اصل شریعت کا مقصد اور دین کی اثاث یا یہ اللہ رسول ولا تم سے لو امال کو ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر چنانچہ ابو برداب نے دوسری قربانی نماز کے بعد ذبح کی تب ان کی قربانی قابل قبول ہوئی تو معاملہ صرف طلب کا نہیں ہے بلکہ معاملہ سلطنت مطابقت کا ہے نبی اسلام کو وہ حل کیوں نہ سلجھائی دیے جو فخائے اناف کو نظر آ گئے وہ ایک ہیلہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں اگر کسی کو گوشت کھانے کی جلدی ہو تو قربانی تو نماز پڑھ کے کر دی تو نماز سے قبل قربانی کرنے کا ایک ہیلہ موجود اور وہ یہ ہے کہ اپنی قربانی کا جانور کسی دیہات میں بھیج فجر کی نماز پڑھتے ہی وہ لوگ جانور ذبح کرتے کیونکہ دیہاتوں میں عید کی نماز نہیں تو کیوں نہیں یہ فرق شہر اور دیہات کا کرنے والا کون ہوتا ہے کس کو یہ اختیار ہے کہ یہ تقسیم کرے اور یہ تفریح کرے کہ شہری نمازیں عید بڑھیں گی دیہاتی نہیں پڑھیں گے تو چونکہ یہ ان کا ایک مفروضہ ہے کہ دیہاتوں میں عید کی نماز نہیں یک نش دو شد تو وہاں اپنا جانور بھیج دیں نماز فجر کے بعد وہ لوگ ذمہ کر دیں گوشت بنا لیں اور آپ نماز پڑھ کر آئیں تو گھر میں مختلف پکوان تیار ہو قورمے شورمے تیار ہو بیٹھ کر کھائیں اور فقہ زندہ آباد کے نعرے لگا لیں یہ حل اللہ کے نبی نے کیوں کیونکہ بتا دی کہ تم نے اگر کرنا ہی تھا تو اپنا جانور کسی ہاتھ میں بھیج دیتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بالکل باطل فاسد پھیلا ہے فقر جتنا مرضی زور لگا لے مگر آج دیہاتوں میں بھی لوگ نماز عید ادا کرتے ہیں قربانیاں دیتے ہیں میں فقہ اپنے آپ کو نافذ کرنے میں ناکام ہے اور دیہات والے فقر کی بات نہیں مانتے ہر دیہات میں اب نماز عید ہو رہی ہے اور اس کا اہتمام ہو رہا ہے یہی اس کے بطلان کی دلیل ہے کیونکہ دین کے جو مسائل ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے ان کی تنفیذ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے لیکن کسی مسئلے کی تنفیذ اگر ناکام ہو جائے تو یہ اس فقہ کی ناکامی کی دلیل ہو تو آج کا دن بڑا ہی بابر کا دن ہے ان کو ہیلوں تماشوں ڈراموں پر قربان نہ کر دو اللہ کا خوف اختیار کرو تقوی سے اپنے آپ کو آراستہ کرو نبی رقم نے عائد امرایا کہا ہے سب سے بڑا دن کسی قربانی کی وجہ سے تو قربانی کو کھیل تماشا نہیں ہے کہ اپنے مفروضوں اور ہیلوں پر اس کو آپ ضائع کر دیں بلکہ اللہ کے خوف اور تقوی کی بنا پر اور اخلاص کی حفاظت کے ساتھ آپ اس عمل کو انجام دیں ریاکاری سے بچتے ہوئے اور اللہ کا ذکر کریں صدہ اور انفاظ فی سب اللہ کرے جو نیکی ممکن ہو وہ کریں کیونکہ ان دنوں کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہیں حتیٰ کے جہاد فیس اللہ سے یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے اور اب آنے والا ہے موجودہ دن بھی اللہ کے ذکر کے دن ہیں ان دنوں میں بھی, بھی نیکیاں کثرت سے انجام دیجیے اللہ رک سے توفیق دینے والا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر زمانے اور ہر مقام کے لیے شرعی ہدایات کو سمجھنے کی توفیق جو وقت آ جائے اس وقت کے لیے دین کیا چاہتا ہے بس وہ ہم اپنا لیں جس مقام پر ہوں اس مقام کے لیے دین کیا چاہتا ہے اسے اختیار کر لیں اتنا دلنا ہے ما محکم تو جہاں بھی ہو تقوی کے ساتھ رہ اور اللہ کے خوف کے ساتھ رہ جہاں بھی جو مقام ہو جو مکان ہو شریعت کیا چاہتی ہے سفر ہو ہگر ہو بیت اللہ ہو مسجد ہو بازار ہو گھر ہو ہر مقام پر رہ تخبہ کے ساتھ یعنی شریعت کے احکام کی تنفیذ اور تکمیل کرتے ہوئے یہ دن گزر رہے اور سب سے بڑا دن آنے والا اس دن کے تقدس کا پورا خیال رکھنا ہے نافرمانیوں سے گریز کرنا گناہ اور ماضیتوں سے بچنا ہے حت المخور نیک امال انجام دینے ہیں اور سب سے جو سارے اعمال کا سردار ہے قربانی اچھے طریقے سے اس انجام دینا ہے سنت کے مطابق اور اخلاص کی حفاظت کے ساتھ بس توفیق اللہ تعالی اللہ تعالی ہی توفیق ارضاں فرمانے والا ہے اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے کہ ان تمام ایام کا حق ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور اللہ کے رضا اور اس کی محبت کے فیصلے ہمارے لیے نافذ اور قائم ہو جائیں اس کی رحمت سے ہم ڈھانپ دیے جائیں پر بوجھ شکارتے اور نہوستے ہیں جو اس قوم کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں ہماری ہی نافرمانیوں کی بنا پر اللہ ہمیں ان دائروں سے نکال دے اور اپنے فضل سے ڈھانپ لے هذا الحمد للہ